أما بعد وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر الحدیث روح احمد وابو داود النس الدار کتنی الحکم الحدیث حسن آج یہ جو آپ کے لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے اس میں ایک بڑی آسانی ذکر کی گئی ہے اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے ترجمہ سن لیں اس کے بعد کچھ باتیں ذکر کروں گا حضرت عبد ابن ابی آؤفا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت فی الحال قرآن یاد نہیں کر سکتا انی لاسطتی قرآن شعیت فی الحال میں قرآن نہیں آد کر سکتا ہوں لہذا مجھے آپ کوئی ایسا ذکر کوئی ایسی چیز بتا دیں جو سور فاتحہ یا قرآن کے مقابلے میں وہ کافی ہو جائے یعنی نماز کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی ضرورت خاص کر کے نماز میں پڑھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی فی الحال قرآن کا کچھ حصہ نہیں سیکھ سکتا ہوں لہٰذا مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیجیے جی جی جو آسان ہو میرے لیے اور قرآن کی جگہ پر وہ کافی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیام کی حالت میں کیا کہو سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا ولا یہ کہہ لو یہ تمہارے لیے کافی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سکھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی نئے مسلمان نہیں ہوں گے جنہوں نے قرآن کا کچھ حصہ ان کو یاد نہیں رہا ہوگا اور نماز کا وقت ہو گیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے کچھ آسان چیز بتا دیجئے تاکہ میں نماز پڑھ لوں اور قرآن کی جگہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ الفاظ سکھائے تھے اور یہ الفاظ دیکھنے میں تو تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الحمد للہ اللہ اکبر ولا ولا العظیم ورنہ تو یہ الفاظ اہل عرب کے یہاں یہ الفاظ بولے جاتے تھے یہ الفاظ اہل عرب کے یہاں بولے جاتے تھے جانتے تھے وہ ان کا سمجھنا اور کیا کہتے ہیں بولنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور یہ کلمات اپنے معنی کے اعتبار سے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت عظیم ہے گویا <تصفح> کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ان چار کلمات کو قرآن کی جگہ اور سور فاتحہ کی جگہ قرار دیا کہ اگر کسی کو سور فاتحہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو نیا نیا مسلمان ہو اور اس کو سور فاتحہ اتنی جلدی میں نہ یاد ہو سکے تو اسے یہ الفاظ سکھا دیے جائے فی الحال شروع میں اسے یہ الفاظ سکھا دیے جائیں اس کی نماز ہو جائے گی جیسے آج دیکھیے ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد اللہ کے فضل و کرم سے دو آدمیوں کو اللہ تعالی نے ہدایت دیا اسلام قبول کر لیا ہاں اب ان کو سور فاتحہ سیکھنے میں ٹائم لگے گا ہاں اہل عرب جن کی زبان عربی ہے ان کے لیے تو ان کے لیے یہ چیز تھوڑی بر وقت کے لیے تھوڑی مشکل تھے کہ الفاظ قرآن کے ہم کیسے سیکھ پائیں گے ہم کو کوئی آسان چیز بتا دیجیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسان چیز بتا دی اسی طرح سے اگر یہ حالات پیش آئے تو آپ سب لوگوں کے علم میں یہ بات رہے کہ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ للہ اکبر اس طرح کے الفاظ سکھا دیں اگر وہ بر وقت سور فاتحہ نہ سیکھ سکے تو بات سمجھ میں آ جی حدیث حسن ہے اور اس طرح کے اس طرح کی آسانی دین میں ہے دین میں اس طرح کی آسانی غیر مسلموں کے لیے ہے جیسے ابھی ایک مہینے کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اب جس کی عادت نہ ہو کوئی نو... نیا مسلمان ہو اب اس... وہ روزہ اگر نہ رکھ پا رہا ہو تو اس کو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر اس کو یہ دیکھیں اگر وہ شوق سے رکھتا ہے تو رکھ لے لیکن اگر کچھ پریشانی ظاہر کر رہا ہے تو اس کے اوپر بالکل لازم نہ کریں اس کے اوپر لاگو نہ کریں کہ ہاں نہیں رہنا ہی ہے تم کو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ اسلام کی اس سمجھے گا کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام ہی سے پھر جائے تو اس کے لیے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر کچھ چیزیں اس کے لیے دشوار ہوں تو شروع میں اس کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں لاگو کی جائیں گی جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دو بہت مشہور بات ہے لیکن کب ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اہل تائید جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شرط رکھی وہ شرط کیا تھی وہ یہ تھی کہ ہم صرف دو وقت کی نماز پڑھیں گے بس دو وقت کی نماز کوئی کوئی نماز انہوں نے منتخب کی ہوگی دو وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے دو وقت کی پڑھ جب تمہیں دو وقت کی پڑھنے میں آسانی ہوگی اور نماز کی لذت مل جائے گی اور شوق ہو جائے گا تو تم تین وقت کی بھی پڑھو گے سمجھ رہے بات یہ دین کے اندر آسانی اور دین کے اندر حکمت ہے حکمت ہے دین کے اندر. کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کوئی مسلمان ہوا ابھی مسلمان ہونے کے بعد اس کے پاس بہت دولت ہے فوراً ہی اس کو نہ مجبور کیجئے کہ نہیں تم اپنے بال میں سے ڈھائی پرسنٹ زکات نکالو فوراً یہ سب حکمتیں ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں پران کا نہیں یاد کر سکتا ہوں مجھے کچھ ایسی چیز بتا دی جی, بتا دیجیے جس سے میری نماز ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ چند کلماز سکھائے جو آپ نے سنا ابھی لیکن اس حدیث سے یہ نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں یہ دیکھیں یہ ایک حدیث ہے اس سے یہ نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ پھر نماز میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کچھ بھی پڑھ لو ایسا نہیں ہے یہاں پر ایک مجبوری ہے مجبوری کی صورت میں اس کا ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قائم مقام اس کے بدلے میں ایک چیز عطا کی ایک کس وقت تک کے لیے اس وقت تک کے لیے جب تک قرآن نہ یاد ہو سورفات فاتحہ اس کو نہ یاد ہو اس وقت تک یہ اس کو اس پر عمل کر سکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے مجبوری ہے اور پانی استعمال کرنا اس کے لیے دشوار ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم وضو کرو ہی کیا کہا جائے گا تیمم کر لو لیکن تیمم کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب وضو کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے اس کی وجہ سے ان کلمات کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ سور فاتحہ اگر ضروری ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجبور کرتے کہ نہیں تم سیکھو پہلے یہ اس سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا اس کا یہ مفہوم نہیں أقلي هديثة وعن نبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفقنا عليه صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ابو وہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور ظہر اور عصر میں پہلی رکعت میں سور فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورت پڑھتے تھے پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تھے اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں وہ اس میں اور کبھی کبھار ہم کو کچھ آیتیں یا کوئی آیت سنا دیتے تھے عام طور پر زہر اور آسر میں تیراک کیسے کی جاتی ہے سری طور پر آہستہ آہستہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت کبھی کبھار سنا دیا کرتے تھے یعنی زور سے پڑھتے تھے جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا جیسے شروع کرتے ہیں تو کہیں سور فاتحہ کے بیچ میں کوئی لفظ سنائی دے, دے جاتا ہے یا کوئی آیت سنائی دے جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے ایسا کرنے کا مقصد یا حکمت شاہ حدیث نے بیان فرمائی ہے کہ ایسا کرنے کا مقصد یہ کہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں بھائی قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھ رہے ہیں کوئی سور فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص سے ظہر اور آسر میں کبھی بھولے سے یا ویسے زور سے کرا کر دے یا کوئی آئے زور سے پڑھ دے پیچھے والے سن لیں تو اس سے سجدے سا ہو لازم نہیں آئے گا تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورت پڑھتے تھے صحابی نے ایسا کیوں بیان کیا ابو قطاد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بیان کر رہے ہیں زہر اور عصر کے بارے میں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ظہر اور عصر میں فیراک زور سے نہیں ہوتی تھی تو اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو بتانے کے لیے صحابی بیان کر رہے ہیں کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں زہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے اور پہلی رکعت کو لمبی پڑھتے تھے وہ رکات اللہ پہلی رکعت کو ذرا لمبی پڑھتے تھے پہلی رکعت میں دو طریقے سے جو ہے پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ اس میں ثنا پڑھتے تھے سنا دعائے اللہ کمابا البغرب یا اسی طرح سبحان اللہ حمد اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا کی جگہ بہت ساری دعائیں ثابت ہیں انی وجہت وجہ حریف شکیل یہ بھی ثابت ہے سبحان کل اللہ اور بھی اس کے علاوہ کئی دعائیں ثابت ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورج پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ سے ابتدا ہو جاتی تھی تو پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں کچھ لمبی ہوتی تھی تو ایسا ہاں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے آگے صاحب بیان کرتے ہیں کہ وقر بفاتح تل کتاب اور ظہر اور عصر کی دوسری دو رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی میں سور فاتحہ صرف سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں گے اور آخری دو رکعتوں میں اگر صرف سور فاتحہ پڑھنے تو کافی ہے کیونکہ آگے روایت ایک آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رکات میں سورے فاتحہ کے علاوہ کرت پڑھتے تھے سورت پڑھتے تھے ابھی آگے آئے گی اور اگر ایسا کوئی پڑھ لے یا کبھی کبھار پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے سد ایسا کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہاں سور فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ لی تو سد ایسا کرنا پڑے گا ہوں دیکھیے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے جو ابھی جس میں ہے کہ سور فاتحا دوسری اور تیسری اور چوتھی رکات میں سور فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیے دراصل سعید الخی رضی اللہ تعالی عنہ قال کال کنہ نہ قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی والعصر فا ہزر نہ قیام ہوں من رکات قدر قدرا فلامی مسجد وفیل اخرائین قدر نصفی مل دالک من اولین على قدر الخری بل اخرائین صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو ظہر اور آصر کی نماز میں اندازہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو ظہر اور آسر کی نماز میں چاروں رکاتوں میں ظہر اور عصر میں ہم اندازہ لگاتے تھے تخمینہ لگاتے تھے کہ کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کرتے تھے تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی پہلی دو رکاتوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لام میم السجدہ کے برابر فلامیم السجدہ قرآن کی ایک صورت ہے پارغ کے اندر اس کے پڑھنے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکاطوں میں کھڑے رہتے تھے کتنا جتنا آدمی جتنا آدمی سور علی فلامیم السجدہ پڑھے گا عام قرآن میں جو یہ قرآن ہے اس میں تقریباً اس کے تین صفحے ہوں گے تین صفے ہوں گے تین پیج ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی دو رکعت میں گویا کے الفلامیم اسدا کے برابر قراط کیا کرتے تھے تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ پہلی اور دوسری دونوں رکعتیں برابر ہوتی تھی لیکن وہ یاد رہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کراط میں برابر ہو سکتی ہیں لیکن پہلی رکعت سنا وغیرہ کے مق... کو لے کر کے تھوڑی سی زیادہ ہوگی اس لیے دونوں پہلی روایت میں اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو ظہر کی پہلی دو رکاتوں میں سوریہ الفلامیم السجدہ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے اور وفیل اخرائن قدر نصا لی اور ظہر کی دو رکاتوں میں الفلامیم السجدہ پڑھنے کے پہلی دو رکعتوں میں الفلامیم اسدہ پڑھنے کے برابر کھڑے ہوتے تھے اور دوسری دو رکعتوں میں اس کے آدھے کے برابر کھڑے ہوتے تھے اس کے آدھے کے برابر کھڑے ہوتے تھے تو کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دو رکعتوں میں بھی قراد کیا کرتے تھے سور فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھتے تھے ابھی آگے اور واضح ہو جائے گی بات تو گویا کے صحابی نے بتایا کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں الفلامی مسجدہ پڑھنے کے برابر اور ظہر کی دوسری دو رکعتوں میں الفلامی مسجدہ آدھی صورت پڑھنے کے برابر قیام کیا کرتے تھے وفیل وفل این من الصری الدر منہر اور عصر کی دو رکعتوں میں عصر کی پہلی دو رکاتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا ہوتا تھا ظہر کی آخری دو رکعاتوں کے قیام کے برابر عصر کی پہلی دو رکعاتوں میں ظہر کی آخری دو رکعاتوں کے برابر قیام ہوتا تھا معلوم کیا ہوا کہ اصر کی پہلی دو رکعاتیں ظہر کی آخری دو رکعاتوں کے برابر ہوتی تھے تو اس کا مطلب کیا کہ ظہر کی آخری دو رکعاتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتحہ کے ساتھ کچھ صورتیں پڑھتے تھے کچھ قرآن اور پڑھتے تھے علی ولخرین من نصالی اور اصر کی دو آخری دو رکعتوں میں پہلی دو رکاتوں کے آدھے وقت کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے تو یہ صاحب اکرام نے دیکھیے کس طرح سے دین کو محفوظ کیا ہے ایک ایک چیز محفوظ کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں آسر میں کھڑے ہوتے ورنہ تو کوئی بھی صورت آدمی پڑھ لے سورے فاتح کے بعد کوئی چھوٹی سی صورت پڑھ لے لیکن صحابہ کرام نے ہر چیز کو محفوظ کیا اس سے کیا ہے دین ہمارا محفوظ ہو گیا صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز محفوظ کیا اس سے ہمارا دین محفوظ ہوا کہ اگر کوئی سنت کے مطابق پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح سے تیراک کرے हाँ? لیکن ساتھ ہی ساتھ مقتدیوں کی رعایت کرنی ضروری ہے امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی رعایت کرے سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر مقتدی پسند کرتے ہوں دلچسپی ہو زیادہ ہاں اور بھیڑ بھاڑ کا وقت نہ ہو تو آپ جو ہے لمبی, قرآت, لمبی تلاوت کریں سورت, اس میں ظہر اور آسر کے اس میں اور اگر محسوس کرتا ہو امام کے بھائی بازار کا دن ہے اور اس طرح لوگ مشغول ہیں جانتے ہیں کہ ایمان کب زیادہ ہوتا رہتا ہاں آج کے زمانے کے لوگ جو ہے پچھلے زمانے کے لوگوں کی طرح سے نہیں ہے تو خیال کرنا چاہیے امام کو رعایت کرنے چاہیے متجیوں کی کیونکہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا تھا کہ لمبی نماز پڑھیں گے لیکن جب بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے تو ہلکی کر دیتے تھے کیوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں جو ہے بچے کی وجہ سے نماز فترے میں پڑ جائے اور نماز اس کی کچھ خراب ہو جائے متاثر ہو تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے آگے ایک روایت آئے گی اس کے وقت میں بتاؤں گا اور باتیں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر اور آسرے میں لمبی ہوتی تھی آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس امام صاحب جو ہے مختصر صاحب سورے کے بعد علم ترقی اللہ قریش پہلی دو رکات میں پڑھ لیں اور آخری دو رکاتوں میں تو بس سورے فاتحہ پر اکتفا کر لیں اور لمبی امام صاحب کر دیے آخری دو رکاتوں میں تو پیچھے سے لقمہ مل جائے گا کہ لگتا ہے امام صاحب بھول گئے پہلی دو رکاتوں میں تو یہ سب جاننا ضروری ہے اگلی روایت ہے وانگ سلیمان سار کال کانا فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء ببسطه وفي المغرب بطواله فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيته ما رأیتو ما صلیتو برا آحد اشبہ اش صلاة برسول اللہ صلی الله عليه وسلم من هذا اخرجہ النصحی بیسنات صحیح یہ حدیث صحیح ہے سلیمان بن یسار تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلا آدمی کس سے کہا انہوں نے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ فلا آدمی زہر کی پہلی رکعت دو رکاتیں لمبی پڑھتے ہیں اور عصر کی پہلی دو رکاتیں ہلکی پڑھتے ہیں اور مغرب میں قصار مفصل پڑھتے ہیں اور عشاء میں وساتے مفصل پڑھتے ہیں اور فجر میں طوال مفصل پڑھتے ہیں اب میں تین لفظوں کو واضح کر دو پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ ظہر میں زہر کی پہلی دو رکاتوں کو لمبی پڑتے یہ واضح ہے عصر کی نماز کو ہلکی پڑھتے ہیں ظہر کے مقابلے میں مغرب میں کیسی تلاوت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قصار مفصل پڑتے ہیں اصل میں قرآن کریم کے قرآن کریم کی سور حجرات سے راج قول کے مطابق یہ جو مشہور بات ہے سورہ حجرات چھبیسویں پارے میں ہے چھبیسویں پارے کے آخر میں ہے سورہ حجرات سے سورہ ناز تک کی صورتوں کو مفصلات کی صورتیں کہا جاتا ہے مفصلات کی صورتیں کہا جاتا ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی تقریباً بہت لمبی صورتیں لمبی لمبی صورتیں نہیں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ہر صورت کا جو ہے مطلب معنی اور مفہوم کیا ہے الگ مانا رکھتا ہے فصل مانا کیا ہوتا ہے جدا ہونا اسی سے مفصل بنایا ہے مفصل بنایا یعنی ہر ہر صورتیں الگ الگ اپنا مانا مفہوم رکھتی ہیں تو اسی وجہ سے صحابہ کرام کے یہاں سور خجرات سے لے کر ناس تک کی صورتوں کو کیا کہا جاتا تھا مفصلات کی صورتیں سورہ حجرات سے ناس تک میں بھی تین پارٹ ہیں تین طرح کی صورتیں ہیں. کچھ لمبی لمبی سورتیں ہیں شروع کی سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کو کیا کہا جاتا ہے تیوالے مفصل یعنی مفصلات کی وہ سورتیں جو لمبی لمبی ہیں اور سورہ بروج سے سورہ بینا تک کہا جاتا ہے وساتے مفصل وسط بنے ہوتا ہے درمیانہ تو جو لمبی بھی نہیں ہے چھوٹی بھی نہیں ہے بیچ کی ہے سے لے کر کے سورہ بینا تک اللہ یہ کہ بعض کچھ ایک دو صورتیں چھوٹی ہیں تھوڑی سی اور سور بینا کے بعد سورہ زلزال سے لے کر کے سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے یعنی مفصل صورتوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں تو انہوں نے یہ بتایا آپ کے سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ مغرب میں وہ پڑھتے ہیں سورہ بینا یہ سورہ زلزال سے لے کر ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑتے ہیں اثارے مفصل اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ بینا تک کی کچھ صورتیں پڑھتے ہیں اور فجر میں سورہ خجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلیمان ابن اثار تابعی رحمت اللہ علیہ نے آ کر کے بتایا کہ فلاں آدمی اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ علہ نے فرمایا کہ ما صلی تو سلاتن اشبہ اشبہ سلاتن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابه نماز ان سے زیادہ کسی کے پیچھے نہیں پڑھی کہا انہوں نے کہ میں نے ان کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے ان کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت زیادہ مشابے ہے تو گویا کہ صحابی نے ان کے اس عمل کو امام جس کے پیچھے پڑھتے تھے جن کے بارے میں دو قول آتا ہے لیکن زیادہ قول صحیح ہے کہ وہ امر بن سلمہ رضی اللہ تعالی ہیں امر بن سلما رض اللہ تعل ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے تھے تو جب صحابی نے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے تو گویا کہ اب یہ چیز کیا ہو گئی سنت ہو گئی اب کیا ہو گئی یہ چیز سنت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، فجر کی نماز میں سور خجورات سے سور بروج تک کی سورتیں عام طور سے پڑھا کرتے تھے اور عشاء میں سورہ بروج سے بینا تک کی کچھ سورتیں پڑھتے تھے اور سور زلزال سے ناچ تک مغرب میں عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے عام طور سے ورنہ تو بعض صورتیں اور ہیں جن کا بیان ابھی آئے گا کہ بعض نمازوں میں لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آ, نماز میں صورتیں پڑھنے کا انداز اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت یہ ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے اس سے ہمارے, ہمارے لیے آ, ہدایت ملے گی رہنمائی ملے گی کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے اگر مقتدی ہو تب بھی اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے لیے رہنمائی ملے گی کہ کن صورتوں کو عام طور سے پڑھنا چاہیے دیکھیے مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ایشا میں کچھ تھوڑی سی بڑی قدر میں ہاں تھوڑی سی زیادہ بڑی اگلی روایت ہے تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کرو المغرب بالطور بکور متفق نالے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جوبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ تور پڑھتے ہوئے سنا سور سور کس پارے میں ہے ستائیسویں پارے میں کتنے پیجز ہیں اس میں کتنے صفحات ہیں تقریباً تین صفحے ہیں تین صفحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز میں پڑھتے پڑھتے ہوئے سنا مغرب کی نماز میں تو کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سور پور پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار عام آپ کا معمول یہ نہیں تھا عام معمول کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لیکن ہم, کبھی کبھار پڑھ دیا کرتے تھے اس روایت سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ احادیث میں اختلاف ہے ایک جگہ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہاں پر ہے سورتور تو اس سے اس کو اختلاف نہیں کہیں گے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے کبھی پڑھ دیا اور عام طور سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے امام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید یہاں نہ آئے وہ حدیث کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی کس کی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور آدمی ہوں اور میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو مغرب اور عشاء کی نماز میں یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں اور مجھے دقت ہوتی ہے ایک دن تو میں نے کیا کیا کی لمبی صورت پڑھنے لگے تو میں نے اپنی نماز مکمل کر لی اور پھر میں نے میں سلام پھیر کر کے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ناراض ہوئے اور سخت جملہ معاذ بن جب الدی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ افتان انت یا معاذ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو ہاں ہلکی ہلکی سورت پڑھو تو یہ عام طور سے یہی ہونا چاہیے عام طور سے یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے اس سے دقت نہیں ہوگی لیکن اب اس سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی اب, آب فجر کی نماز میں بھی آپ جو ہے سنت کو بھول جائیں عشاء کی نماز میں بھی کیف اور جو ہے لیلہ الفلق جو ہے الناس پڑھیں یہ معمول نہ بنائیں کبھی کبھار ضرورت ہوئی تو پڑھ دیا آپ نے بھیڑ بھاڑ ہے ہاں تو وہ کر لیکن سنت کے مطابق اسی طرح سے فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں امام قاعدے کا ہو اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں لوگوں کو عادی بنائیں لوگوں کو جو ہے عادی جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا عادی فجر کی نماز میں نہ بنائیں کہ فجر کی نماز میں جو ہے عام طور سے وہ اور جو ہے اشم سے وہ پڑھ رہے ہیں ملادیات پڑھ رہے ہیں سورج زلزال وغیرہ پڑھ رہے ہیں عام طور سے اگر کبھی ضرورت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بھی چھوٹی صورتیں پڑھوں شاید حدیث آئے گی آگے اگلی حدیث وعن آن ابھی ہو اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یق سلاط الفجری یوم الجمتی الفل نیم اسجدہ الفلام نیم اسجدہ متفقن عالترا نیمن حدیف ابن مسعود ندی اللہ تعالیٰ مغالب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لامیم السجدہ پہلی رکعت میں جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی کہ تقریباً اس قرآن میں تین صفحات ہوں گے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یا سورہ انسان حل اطا عل انسان پڑھا کرتے تھے ہاں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تو گویا کہ جب اس طرح کا لفظ آئے تو کیا کہا جائے گا کہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے اکثر پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت فجر کی نماز میں جمعہ کے دن یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الفلالوی اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا چاہیے لیکن آج کل بہت کم اس سنت پر عمل ہو رہا ہے اس سنت پر بہت کم عمل ہو رہا ہے یہاں بھی صرف مکہ مدینہ میں ہرمین شریفین میں پڑھا جاتا پڑھی جاتی ہے یہ دونوں صورتیں فجر کی نماز میں جمعہ کے دن اور باقی مساجد میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں ہاں شیخ صالح الفوزان بہت بڑے عالم دین ہیں یہاں کے افتہ کمیٹی کے رک بھی ہیں ان سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ ائما لوگ تو ہے جمعہ کے دن بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے اما کیا ہے سست اما ہے قصول ہے ایسا اما کو سست اما سے تعبیر کیا جو سنت کے مطابق جو ہے سورہ فجر فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ علی مسدہ اور سورہ دہر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے اور الحمدللہ للہ ہاں، ہمارے یہاں یعنی اہل حدیثوں کے یہاں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں ہاں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اسلامی مسدہ اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سور دہر پڑھتے ہیں الحمدللہ اس بات کا اہتمام اپنے ہاں کیا جاتا ہے اس میں ایک لفظ ہے یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن امام تبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصغیر کے اندر ایک لفظ اور زیادہ کیا ہے ظالق ذالک و ذالک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے ہمیشہ ایسا کرتے تھے لیکن یہ یودیم ذالک کا لفظ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا صحابی جو روایت کرتے ان سے یہ ثابت نہیں ہے ہاں. یہ لفظ کیا ہے مرسل ہے صحیح سطح سے, سے ثابت نہیں ہے لیکن حدیث کا لفظ خود بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرتے تھے کانا یا پڑھا کرتے تھے جب کوئی لفظ اس طرح کا ہے تو کیا کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب کثرت سے کیا کرتے تھے تو یہ لفظ خود بخود بتاتا ہے اس کے لفظ کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی سنت کے خلاف ہے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی نماز نہیں ہوگی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوگی پڑھنا چاہیے اگلی روایت ہے وان حزر تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت بھی آیت الرحمتن اللہ وقف اندہ یس اللہ تاود منہا ببا الحمسہ حسن ہو اچرمی حذفرد اللہ تعالی عنہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیراک کے دوران جب بھی کسی رحمت کی آیت سے گزرتے تھے یا پڑھنے کے دوران کوئی رحمت والی آیت گزرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر جاتے تھے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے اور اسی طرح سے عذاب والی آیت جب گزرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر جاتے تھے اور, اور اس عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی لیکن عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تحجد اور رات کی نماز میں کیا کرتے تھے رات کی نماز میں کیا کرتے تھے لیکن فرض کی فرض نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اطمینان سے پڑھتے تھے اور کس طرح سے پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہاڈی کے ابلنے کی طرح سے آواز آتی تھی تو بڑے اچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع بڑی عمدہ ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں تیراک کیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ جائز ہے بہتر ہے البتہ آ... فرض نماز میں آ... زیادہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مقتدی کے لیے پریشانی ہو ہوئی... آ... آدمی جو ہے ظہر آسر کی نماز میں تو کر سکتا ہے کیونکہ مقتدی نہیں سنتے ہیں آ... اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر جہری نماز میں مغرب عشا فجر وغیرہ کی نماز میں امام پڑھ رہا ہے درت کر رہا ہے اور امام اس طرح کی آیتیں پڑھ رہا ہے تو مقتدی مختصر طور پر اللہ کے سے سوال کر سکتے ہیں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو مختصر طور پر اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں تاکہ اس سے کیا ہو کہ دماغ جو ہے لگا رہے اب کب ایسا ہوگا جب ہم قرآن کی آیات کو سمجھیں گے قرآن کو سمجھیں گے تب ایسا ہوگا hmm? قرآن کی آیات کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ایسے پڑھتے ہیں بہرحال اللہ کی <تصفح> اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ سون اربع اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے یہیں تکات کا درسے رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مختصر طور پر کہ اگر کسی کو سورج کوئی نو مسلم ہو صورت اس کو نہ یاد ہو رہی ہو تو اس کو سبحان اللہ ولا الہ ولا حول قوت الا وغیرہ سنا دے اور پھر ہاں صورتوں کے بارے میں آپ کے سامنے چلنے باتیں آئی کہ خاص خاص صورتوں خاص خاص نماز مل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص صورتیں پڑھتے تھے اور زہر اور آصر میں ایک اہم بات جو آپ کو معلوم ہوئی کیا معلوم ہوئی انیم بھائی اہم بات نئی بات زہر اور عصر میں کے پاس ہاں تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اگر کبھی کوئی سورخات کے علاوہ بھی سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا اگر کبھی بے خیالی میں پڑھ لیا تو سجو کرنے کی ضرورت نہیں جی اگر پہلی رکعت میں کسی طرح سے یہ ایسے رقم تھا جبکہ بعد میں اگر آ کے شامل ہونے پڑھ لیے اور ہم نے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا امام ہی کے ساتھ سوال کر پڑھی تو دوسری یہ واجب نہیں ہے سورف فاتحہ پڑھ لیا کافی نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کا کوئی سوال جی خاص اور ادیس سے آیا ہے کہ آپ کر سکو بڑا کرتے تھے کوئی نہیں